وہ وہ ہیں جنہیں کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربان کے جانور راکے پڑے اپن جگہ پہنچنی سے اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہؤ کہیں تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجان میں کوئی مکرو پہنچی تو ہم تمہیں ان کی قتال کی اجازت دیتے ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپن رحمت میں داخل کرے جسے چاہے اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے